بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے پاسین تلک تلک تبل مبین تو سین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں نتلو عليك من نبأ موسى بالحق لقوم ہم موسا اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں ان راؤنا شیائی یس پو لو اب نئےست واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا پھر واقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا ونریفن جل فِي جا اتوںکل ابری فی نجو دہ ما كانوا يحرم اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا تَخَافِي وَلَا خیال سلط فیل چافی ول چخسنی انجائم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 ان فرعون كانوا خاطئين آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے وکل فیون پورئی لت پتوں سان اونتوں ولد آس ایم وَهُمْ لا ولدوں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 ان به لو ان على قلبها لتكون من ادھر موسا کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھاڑس نہ بندا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو وہ کالت اختی سب سو روم لو رن مرد یا فکال ادم فکال ادم فلونکم لو نو اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتا نہ چلا اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتا بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں حکو اس طرح ہم موسا کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ جب موسا اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشب و مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم مطا کیا ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ من أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فوجد فيها رجلين هذا من, شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من مین على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل میش ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا موسا نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے قال ظلمت فغفرنی فغفرنی فغفر له هو پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا میری مغفرت فرما دے چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی وہ غفور الرحیم ہے قال رب بما انعمت علي فلن اكون موسا نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تُو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَنسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھاپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے موسا نے کہا تو, تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے فلما ان اراد ان يبطش قال يا موسى, أتريد أن كما قتلت نفسا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ مسلی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 خروج من خوش یہ خبر سنتے ہی منسا ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا سب مصر سے نکل کر جب موسا نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَان قَالَ مَا خَطُوبُكُمَا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 یہ سن کر موسا نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں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 اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا عجر آپ کو دیں موسا جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو قالت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 ان انکحك احد بنتی هاتین على ان تأجرني ثمانی حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشط عليك ان شاء اللہ من اس کے باپ نے موسا سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرطح کہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا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 اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہ بان ہے قلم جانی لِأَهْلِهِمْ ناللی قَالَ لِأَهْلِهِمْ کو سی لالی او لالی اتی کم خبر لال جب موسا نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل ویال کو لے کر چلا تو ٹور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی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 ای موسیٰ امی انا اللہ رب وہاں پہنچا تو باٹی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسا میں ہی اللہ ہوں سارے چہان والوں کا مالک وَأَنْ تز کچھ مومی سپ بلوت ان م لوکی دفی جی بک تخروج بائی بسو تخرج بہ بسو اب ملک جن اک ممبنانی فی رون و ملائی كانوا قوما اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی ہی کے موسا نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا ارشاد ہوا موسا پلٹا اور خوف نہ کر تو بالکل محفوظ ہے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال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 افس می سنسلائی ارد ایپنی اقاف عئی موسا نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے قال سنشد عبدك بأخیك ونجعل انتما ومن فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا فلما کالوں کالدی اب انلی پھر جب موسا ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں وہ کالم سی عالم آ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 و کاؤ مل ام کلہ پی دیا منوالی صرحا سجالی فوکھ إلى اکلیاؤ موسى و لأظن اور فرون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا ہمان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسا کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں ان لا جاؤں اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے جنو د ہوں فن بندہ فانظر كيف كان آخرے کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا او جال نا لند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 ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ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 أهل ما اے محمد تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسا کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں جانی لِتُنذِرَ قَوْمًا لی تم نلا اور تم تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسا کو پہلی مرتبہ پکارا تھا مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبے کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبے کرنے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہوش میں آئے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 اور اہل ایمان میں سے ہوتے فلم ام الحق منائ دینا کال الٹیا مسلم اونٹی اموسا اولم یا خوروبی اموس مل کو قالوا سحران اننا مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسا کو دیا گیا تھا کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسا کو دیا گیا تھا انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا فالا لم يستجيبوا لك فعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے اللہ ایسے ظالموں کو ہر کس ہدایت نہیں بخشتا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو اللہ ہوں ملکی کب مین قبل ہوں ادا علین قالو امن بھی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 وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا ملکم جہی اور جب انہوں نے بےحدا بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے تم کو سلام ہے ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے ان نقل اعلم وہ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 اوم نمکن میجب سما تو لا ریال وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے سمارات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وکم لکھنتی <الْوارِفِينَ> اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے آخرے کار ہم بھی وارث ہو کر رہے عَلَيْهِمْ نہ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 وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْهِ كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُفْضَرِينَ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے جس ہم نے صرف حیات دنیا کا سرو سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو وَيَوْمَ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 کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا میں رہوں ملکیوں سبحان اللہ ما تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوْ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ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 اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے کیا تم سنتے نہیں ہو قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ قِيَامَةِ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ من غیر اللہ بلیل ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبوت ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو کیا تم کو سوچتا نہیں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 اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر گزار بنوین تم تزم یاد رکھے یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے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 اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے ان قارون كان من قوم تینل کنوزی مستی تنوتی اونتی تسر ان لو کلحی اللَّهُ تریفی ملا ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسی کی قوم کا ایک شخص تھا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا اوٹی تم آل دی عالم انھو شدو من, من, القرون من هو اشد منه اکثر جمع دونوں مجرموں تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمیت رکھتے تھے مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے فخرج على قومه في زينته قال الذين ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو کارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا نصیبے والا ہے مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر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 نوا ہے اب سرس پالی یشنوی وایا پود لولا لخسف لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے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 سور بال قر دکھ علم قربی ہوں افی وال اے نبی یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے فری لو ن مل مَعَ ول تمحن اہم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 اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو